Продолжение следует...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 اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشائخنا ووفقنا لما تحب و من القول والعمل وجن ابن الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم اثرنا ولا تؤثنا لنا اللہم اعطینا ولا تحرمنا اللہم اكرمنا ولا تهننا اللہم ارضنا عنك وارضا عنا اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تکننا اذا انفسنا طرفت عين ولا تنزع منا صالح ما عطیتنا فإنه لا نازع لما عطیت ولا يعصم دل جد من الجد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفية ثم وضعتهما بين فخدية فنحان ابی وقال نہ فعل فن انہ و امیر ان نہ الرخ ابی یہ باب ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کے بیان میں ہے جب رکو میں جام ابو احمد کہتے ہیں صحابہ کے درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنے اچھی طرح پکڑ لیے مصاب ابن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کے بازو میں برابر میں نماز پڑھی تو اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر کے ران کے بیچ میں رکھ دی تو میرے ابا نے منع کیا اور کہا کہ یہ ہم کیا کرتے تھے پھر ہم کو اس سے منع کیا گیا اور ہم کو حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھے باپ تو بعد میں بیان کریں گے ویسے الحمد للہ کو جلسہ اچھا رہا سیرت کے عنوان پر اللہ با قبول فرمائے وہ اس میں ایک بات میں کہتے کہتے یہ بات میں یاد آیا پھر میں کہنے کے لیے اٹھا بھی رہ گیا بیان کیا تھا کہ رحم دلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے کریم تھے اللہ رحم الرحمین ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل کے اندر ذرا رحم اور نرمی اور شفقت پیدا کریں تو اس کے لئے طریقہ کیا ہے ایک تو یہ کہ آدمی اپنے اخلاق درست کرے ذرا اپنے ڈیلنگز معاملات سافٹلی اسپوکن ہو ذرا بات نرمی سے کرے اور ہر معاملے میں دیکھیں کہ اس میں نرم پہلو کیا ہے سب سے اچھا انداز میں کیا اختیار کر سکتا ہوں اور دل کو نرم کرنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہمارے حضرت نے ہم کو سکھایا کہ رات کو سونے سے پہلے یا رحیم یا رحیم یا رحیم و مجھے تو حضرت نے بتایا تھا تین سو پینسٹھ مرتبہ آپ حضرت تین سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر کوئی صاحب چاہیں اس لیے کہ سیون سکس کا نمبر بنتا ہے سیون سکس یہ نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو عبدالرحیم کا نمبر بنتا ہے 365 سکسٹی تو حضرت نے فرمایا اس کو تین سو پینسٹھ مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تو کچھ مدت تک پڑھا تو واقعی ایک عجیب فرق محسوس ہوا کہ دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی یہ اس کی برکت سے تو اگر سونے سے پہلے آپ تین سو مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم بس تین تسبیح پڑھ رہے ہیں تین سو مرتبہ پھر دیکھو تمہارے دل میں قدرتی طور پر یہ رحمت کا پہلو جو ہے آپ کو اندر اترتا ہوا محسوس ہوگا تو کوشش کرو گے انشاءاللہ دوسرا ایک وظیفہ بھی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عمال قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز کی طرف تلاوت کی طرف اور نیک کاموں کی طرف صدقہ خیرات کی طرف توجہ محسوس نہ کرے اور اس کو ایسا ہو کہ یار مجھے مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو اور گناہ کی طرف نفس جلدی جاتا ہے برائی کا کام ہو گندی حرکت ہو گناہ ہو تو نفس دوڑتا ہے نیکی کا کام ہو تو سستی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کے اندر ذرا تھوڑے ادھر خیر کی طرف توجہ پیدا کرے تو حضرت نے فرمایا اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ کوشش کرو نماز پڑھنے کی اور ہر نماز کے بعد ٹوینٹی ون یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمان یا رحیم یا رحمانو یا رحیم و ٹوئنٹی ون ٹائمس پڑھ لیا کرو انشاءاللہ اللہ دل جو ہے وہ خیر کی طرف پلٹ جائے گا اور شر سے نفرت پیدا ہو جائے گی خیر کی رغبت پیدا ہو جائے گی شوق پیدا ہوگا نیک کام ہوگا تو یہ بہت اچھا آسان سا نسخہ اور وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحیم نماز کے بعد جہاں ہم اور وظیفے پڑھتے ہیں اپنا تصبیہط فاطمہ پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو ملا لیں کہ کس مرتبہ یا رحمانو یا رحیم پڑھ لیا کریں ان دل جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا تو بہرحال یہ ہے آگے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا ہم پورٹگل سفر میں گئے تھے ابھی مولانا رشید کا فون آیا انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مولانا آپ کے سفر سے بہت فائدہ ہوا میں نے کہا کیا فائدہ ہوا خاک ہم گنہ آدمی کہنے لگے نہیں آپ نے وہ درو شریف کا کہا تھا یہاں بہت سے جوانوں نے وہ درو شریف کا معمول شروع کر دیا میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب پیر صاحب ہمارے یہاں آئے تھے انہوں نے کہا تھا روزانہ پانچ ہزار مرتبہ درود پڑھا کرو اور لمبا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر ٹائم بہت لگتا ہے اور اس میں کوئی چوبیس گھنٹے بھی نہیں نکل جائیں گے پورا دن نکل جائے ایسا نہیں ایک آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ سکتے ہیں چھوٹا درود وصلی اللہ علن نبیل امی وصل اللہ علن نبیل امی وصل اللہ علن نبی المی یہ ایک پانچ ہزار مرتبہ پڑھ لیا کرو میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو نصی شریف کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے جو آدمی مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود بھیجتا رہے وہ مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر اپنی جنت دیکھ لے گا اللہ پاک خواب میں اس کو اس کی جنت دکھا دیں گے جو مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پڑتا رہے تو مولانا نے فرمایا یہاں بہت سے جوان بچوں نے یہ ایک ہزار روزانہ درود شریف والا معمول شروع کر دیا اور ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں دس تصویر میں کیا دیر لگتی ہے پندرہ بیس منٹ میں آدمی وہ اللہ علن نبیل امی و اللہ علن نبیل امی وصلی اللہ علن امی وصلی اللہ علیہ نبی المی وصلہ علن امی وصل اللہ علن امی تو زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ تو ایک ہزار دلو شریف آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے کتنی بڑی فضیلت اس کے اوپر وارد ہوئی ہے تو کوشش کرو اس کی انشاءاللہ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے آگے یہاں ہمارا بخار شریف کا سبق چل رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کی ترکیب ہم کو سکھا رہے ہیں اب تک تو سکھایا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں خان کی لو تک بتا دیے مسائل اور پھر ہاتھ باندھنے کہاں ہیں۔ اور پھر کھڑے کھڑے کیا پڑھنا ہے تو قیرعت کرنی ہے سنا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا اعوذ باللہ بسم اللہ کا مسئلہ بتا دیا قرآن شریف پڑھنے کا مسئلہ بتا دیا فجر کی قیرعت ظہر کی قرعت کس طرح پڑھنا ہے امام کی قیرعت امام قیر کرے اور وہ کہے تو آمین کہنا ہے آہستہ کہنا ہے زور سے کہنا ہے وغیرہ یہ سب مسائل سے فارغ ہوئی اب رکو کے مسائل بیان کر رہے ہیں میں جامع تو امام بخاری کہتے ہیں وقال العقوف اعلی رک اب پھر رکو کہ یہ ہتھیلی جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر رکھنی ہے رکو کے اندر اور گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے المغنی میں ابن قدامہ نقل کرتے ہیں کہ جب رکو میں جاوے تو ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر رکھے انگلیوں کو پھیلا دے اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لے جیسے کوئی چیز اچھی طرح پکڑے ہوئے ہو اور اپنے بازو جو ہیں وہ اپنے بدن سے نہ لگائے ذرا فاصلہ رکھے اور کمر کو برابر جھکا کر کے رکھے اور سیدھی ہو یعنی سر اور سرین ایک لیول کے اندر ہو سر جھکا, اٹھا ہوا بھی نہ ہو اور ایک دم نیچے جھکا ہوا بھی نہ ہو بین بین ہو یہ رکو کرنے کی صحیح ترکیب اور کیفیت ہے بعض لوگ روکو میں جاتے ہیں تو یوں کھڑے ہیں اور ذرا سے یوں جھک گئے اور پھر کھڑے ہو گئے تو یہ رکو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے رکو کہتے ہی ہیں جھکنے کو تو اس میں تو آپ جھکے نہیں ہیں اور وہ تو آپ کو پورا جھکنا پڑے گا پورا بالکل ہاف میں آدمی سیدھا کھڑا ہے تو بالکل سیدھا ٹیڑھا ہو جائے آدھا آدمی ہو جائے تو وہ رکو کہلائے گا اگر وہ قیام اور کھڑے ہونے کے قریب قریب ہی ہے تو اس کے رکو کا مسئلہ ہے اس کا روکو کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مسئلہ ہم آگے سمجھائیں گے اس جگہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رکو میں جاؤ تو اچھی طرح جھکو اور اپنی ہتھیلیوں سے اس طرح گھٹنوں کو پکڑ لو پکڑ کر کے صرف یوں بھی نہیں رکھنا ہے یوں پکڑنا ہے اس کو تو پکڑ کے کہ اچھی طرح یہ ہاتھ سیدھے ہو اور یہ سر اور سورین ایک لیول میں ہو اس طرح کھڑے ہو کر بعض لوگ یوں رکو کیا اب پھر سیدھے کڑے ہو گئے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حنفی رکو ہے اس لیے کہ وہاں شیخ کے ساتھ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ اس پر کافی سمجھئے کرتے تھے تاکید کرتے تھے ہم بھی بعض مرتبہ سستی میں ذرا یوں جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیخ پھر ڈھانٹتے تو شیخ نے کافی مرتبہ اصلاح کی بعض خیال نہیں ہوتا تو اب ذرا تھوڑا گاڑی لائن پہ تو شیخ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے سامنے کوئی اپنے افغانی بڑے میاں بڈے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ رکوں پہ قیام میں یوں کھڑے تھے ذرا یوں جھک کے پھر سیدھے کھڑے ہو گئے پھر نماز سدے میں چلے گئے شیخ نے فرمایا یہ ہنفی بھی رکو ہے اور شیخ نے فرمایا شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تھوڑی نرمی اسی لیے ہے کہ ایسوں کی رعایت کرنے کے لیے ورنہ شافی حمبلی مالکی کے مسلک پر تو ان کی نماز نہ ہوتی تو اللہ پاک کو بھی پتا تھا اللہ پاک نے حنفی مسلک ایسے, مز... ایسے علاقوں میں پہنچایا کہ جہاں تھوڑی بہت سمجھیے کہ یہ بھی ہو بڑے بوڑے ہیں بےچارے پورا جھک نہیں سکتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا چلو کسی نماز ہو جائے ان کی تو بہرحال رکو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی پورا جھکے اور اپنی ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو اچھی طرف پکڑے اور سر اور سورین ایک لیول کے اندر آ جائے یہ صحیح طریقہ ہے اس کو امام بخاری یہاں کہہ ہیں امام بخاری یہاں اس باب کو لائے ہیں اس میں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رکو میں تطبیق کیا کرتے تھے تطبیق کے معنی یہ کہ دونوں ہاتھ جوائن کر کے اپنی دونوں ران کے بیچ میں رکھا کرتے تھے اور بعض تابعین اور ائیما کا اب بھی یہی مسلک تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ القما اسود ابراہیم نخعی یہ ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے تھے کہ اس طرح کرنا چاہیے اس طرح رکو کرنے میں مشقت زیادہ ہے اب ظاہر ہے ایک آدمی یوں کھڑا ہے اور رکو میں جاوے تو یوں ہتھیلی کر کے یوں کر کے یہ رکو کرے تو اس کے کمر پر کافی بوجھ بھی پڑے گا پریشر پڑے گا تو کیونکہ پہلے شروع زمانے میں یہ را کیا کرتے تھے اور لمبا رکو کرنے میں بہت مشقت ہوتی تھی تو اضو نے فرمایا اس طرح کہ اپنے گھٹنوں سے مدد حاصل کرو کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دو گے تو تمہیں تھوڑا سہارا مل جائے گا اور کمر کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ تطبیق رہنے دو اور اس طرح سے رکو کرو تو یہ تطبیق کہتے ہیں دونوں ہتھیلیاں پھر دونوں ہتھیلیوں کی دو ترکیبیں ہیں ایک تو یہ کہ ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی جیسے کلاپ کرتے وقت ملتی ہیں اس طرح ملی ہوں اور دوسرے یہ کہ ان میں تشبیق ہو جائے ایک کو دوسرے کے اندر گھسا کر کے پھر ران کے بیچ کے اندر رکھ دیں اور پھر اچھی طرح یہ جھک جائیں اور رکو کریں کسی زمانے میں یہ رقو ہوتا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے حجرے شریفہ میں گھر میں نماز پڑھا رہے تھے پیچھے القما اور اسود ان دونوں یہ دونوں ان کے شاگرد تھے تو جب رکو میں گئے تو انہوں نے گھٹنے پکڑے تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا اور تطبیق کی پھر خود بھی تدبیق کی اور ان سے بھی کروائی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں تو ان کی یہ رائے تھی اور وہ کہتے تھے کہ اب بھی کرنی چاہیے لیکن بعد میں دوسرے صحابۂ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے معلوم ہوا کہ یہ عمل پہلے تھا پھر حضور نے اس کو منسوخ کر دیا تھا منسوخ کے مانا بروگیٹ کر دیا تھا کہ اب جو ہے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں گھٹنے پکڑ لیا کرو چنانچہ امام بخاری رحمتہ اللہ علی یہاں دو صحابی کی روایت لا رہے ہیں ایک ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے حضور کی نماز کی کیفیت بیان کی اس میں کہا کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گٹ نے اچھی طرح پکڑ لیے دوسری روایت صادم نے بھی وقاص کی کہ ان کے بیٹے مصعب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے تطبیق کی تو ان کے ابا نے ان کو منع کیا نماز ہی کے اندر اور پھر جو ہے ان سے پکڑوائے بعد میں کہا بھائی ہم ایسا کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع کیا گیا اور حکم دیا گیا گھٹنے پکڑ لو اب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کیوں ایسا کرتے تھے نمبر ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس کے منسوخ ہونے کی خبر نہیں ہوئی تھی ان کو علم نہیں تھا کہ حضور نے اس سے اب منع کیا ہے اس لیے ابن مسعود ایسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کرو لیکن یہ جواب ٹھیک نہیں اس لیے کہ عبداللہ ابن رضی اللہ نے تو سفر اور حضرت میں حضور کے ساتھ رہتے تھے خادم تھے صاحب والوسادہ تھے چپل اٹھا کے چلتے تھے حضور کے اور ہر وقت ساتھ حاضر باش رہتے تھے تو ان کو کیسے معلوم نہیں ہوا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لیے محدسین کہتے ہیں کہ یہ جواب ٹھیک نہیں نمبر دو دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں عبد اللہ عنہ تخیر کے قائل تھے یعنی چوائس دینے کے قائل تھے کہ مسلی کو اختیار ہے چاہے گھٹنے پکڑے چاہے تطبیق کرے اور کہتے دونوں صحیح ہیں دونوں طریقے جائز ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح اور خود جب مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے مسلموں کے ساتھ تو گھٹنے پکڑ لیتے تھے لیکن اپنے گھر میں جب نماز پڑھی تو اس طرح تطبیق کی کیونکہ تطبیق کرنے میں ذرا تکلیف زیادہ ہے مشقت زیادہ ہے اور زیادہ ہے اس کے اندر جھک جاتا ہے اچھی طرح تو وہ چاہتے تھے جانتے تھے کہ جس عمل میں مشقت زیادہ ہو اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے تو اس طرح ہتھیلیاں رکھ کر بیچ میں رکھنے میں مشقت زیادہ ہے تو اس میں ثواب زیادہ ہے اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے تنہائی میں جب نماز پڑھی تو تطبیق کروائی ورنہ عام حالات میں جب نماز پڑھتے تھے تو گھٹنوں کو پکڑا کرتے تھے ہر وقت تدبیق کرنے کی ان کی عادت نہیں تھی یہ دوسرا جواب دیا گیا کہ وہ منسوخ نہیں بلکہ وہ تخیر کے قائل تھے اور اب جو ہے وہ تخیر بھی نہیں ہے اب تو وہی کرنا ہے کہ گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے ایم اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیوں تطبیق کرتے تھے اس لیے کہ یہود بھی اپنی نماز میں تطبیق کرتے تھے اور اس طرح یوں ہاتھ بند کے جھکتے تھے اور شروع شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ موافقت اور اگریمنٹ کو پسند کرتے تھے لیکن بعد میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ موافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کی طرف سے جو حکم آئے ان پر عمل کرو ان کی موافقت ضروری نہیں ہے اس لیے شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تطبیق کرتے تھے کہ اہل کی کرتے تھے بعد میں ان کی ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق کرنا چھوڑ دیا تھا یہ اس کی علت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کی روایت سے سمجھ میں آئی شروع شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کا سدل کیا کرتے ہیں یعنی ایک طرف سے بال سارے جمع کر کے پشانی پر لاتے اور دوسری طرف سے نکال دیتے زلفے بال تھے حضور کے تو اس طرح جیسے ہم سائٹ پر سینٹا نکالتے ہیں تو اس طرح ایک سینٹا سائٹ پہ لے گیا اور دوسرا پورا حصہ جو ہے ایک طرف سے آ گیا کیونکہ اہل کتاب بھی ایسا کرتے تھے بعد میں حضور کو حکم ہوا کہ موافقت نہیں مخالفت کرو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے مانگ نکالنے شروع کر دی اور سر کے بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے تو حضور کا آخری عمل جو ہے بیچ میں سے مانگ نکالنے کا ہے تو جس طرح وہاں ہے کہ شروع میں اہل کتاب کی موافقت پسند کی تھی بعد میں مخالفت کا حکم آیا اسی طرح یہاں بھی ہے سترہ اٹھارہ مہینے حضور نے اہل کتاب کا جو قبلہ تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف قبل اول اور کچھ مدت تک وہاں نماز پڑھی اور سمجھ یہ مقصد یہ تھا کہ یہود ذرا قریب آ جائیں دوستی ہو جائے آپس میں محبت ہو جائے لیکن یہود تو جتنی دوستی کی کوشش کرتے اتنا دور بھاگتے اور اتنی بزم کرتے اتنی ادابتیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم اگیا بس اب جو ہے واپس قبلہ کی طرف پھر جاؤ تو اس طرح بعض احکام میں شروع میں موافقت کا حکم تھا بعد میں مخالفت کا حکم آیا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ یہ لوگ تطبیق کرتے تھے اور جھک جھکتے وقت جو ہے ہتھیلیاں رکھتے تھے حضور بھی پسند کیا تھا اس کو بعد میں حکم آیا فرمایا نہیں گھٹنوں کو پکڑ لیا کرو اس لیے اب صحیح طریقہ جو ہے رکو میں گھٹنوں کو پکڑنے کا ہے یہی مسنون ہے یہی سنت ہے اور اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے یہی ایم ایربا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم سب کا قول ہے یہ مجمع علیہہ مسئلہ ہے آگے چلیے بابن اذا لم يتم الرکوعہ یہ باب اس بیان میں کہ کوئی آدمی رکوع کمپلیٹ نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعبت عن سلیمان حضرت حا نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکو اور سجود پورا نہیں کرتا ادھورا رکو ادھورا سدا کرتا ہے انہوں نے کہا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تو ایسے ہی مر گیا تو اس فطرت کے علاوہ پر مرا کہ جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور ان کو بھیجا ہے رکو کمپلیٹ نہ کرے یعنی جیسے ابھی بتایا قیام میں کھڑا ہے ذرا سا جھک کر کے سپرنگ کی طرح واپس چلا جائے پورا جھکنے کو نام نہ لے تو ایسے آدمی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بتا دیا حضرت امام ابو حضرت امام شافی اور امام احمد ابن حنبل اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف یہ تین امہ تو کہتے ہیں کہ رکو اور سجدے میں قمانینت اور اعتدال فرض ہے لہذا اگر کسی نے اطمینان سے رکو نہیں کیا تو وہ تاریخ فرض ہوا اور جو فرض چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوتی لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رکوع اور سجدے میں اطمینان اور اعتدال سنت ہے اور ترق سنت کی وجہ سے نماز ناقص اور ادھوری تو ہو جاتی ہے ثواب گھٹ جاتا ہے لیکن ہو جاتی ہے نماز فاسد نہیں کہلاتی نماز فاسد ہوتی ہے فرض چھوڑنے سے یہاں کوئی فرض نہیں چھوڑا ایک سنت چھٹی ہے تو ثواب اس کا گھٹ جائے گا کیونکہ سنت طریقہ رکو کرنے کا یہ کہ آدمی پورا اچھی طرح جھک جائے لیکن یہ پورا نہیں جھکا ذرا سا جھکا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن ثواب ناقص ہو جائے گا یہ مسئلہ اختلافیہ ہوا تو گویا اگر کوئی رکو پورا نہ کرے تو امام شافی امام احمد اور ہمارے یہاں قاضی ابو یوسف جو حنفی ہیں لیکن وہ بھی اس مسئلے میں شافی اور احمد کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ تمانین فرض اور نماز فاسد اگر اطمینان سے رکو نہیں کیا نماز ہوئی نہیں اس کی لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد ابن الحسن شیبانی یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ اطمینان اور اعتدال سے نماز پڑھنا سنت اور اگر نہیں کیا اطمینان اور اعتدال تو ترک سنت کی وجہ سے نماز میں نقص آئے گا اور لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی پھر یہاں فوکہ حنفیہ میں ذرا سے اختلاف ہو گیا ہے جرجانی نے تو کہا کہ تمانین جو ہے ہاں ہاں جرجانی میں تمانین سنت ہے لیکن کرخی نے کہا کہ تمانت واجب ہے فرض تو نہیں لیکن واجب کہا ہے اور ترک واجب کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہوگا اور اگر سہو نہیں کیا تو اعادہ کرنا پڑے گا اس لیے حنفیہ کے یہاں بھی بہت سارا میلان اور جھکاؤ اس طرف ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رکو میں اور سجدے میں احتیاط بہت ضروری ہے رکو کرو اطمینان سے رکو کرو تاکہ چاروں مذاہب کے اوپر آپ کا رکو صحیح ہو جائے اور اگر تم نے ادھورا رکو کیا چلو حنفی مذہب پر تو ہو جائے گا لیکن شافی حنبلی قاضی یوسف والے مذہب پر نہیں ہوگا تو کیوں آدمی اپنی نماز خراب کرے بہرحال وہ بھی امہ ہیں ان کی بھی ایک ریسرچ ہے تحقیق ہے تو ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ چاروں مذاہب کے اوپر ہماری نماز صحیح ہو جائے اس لیے رکو جو ہے وہ ٹھیک سے کرنا پڑے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اسی لیے شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شافی والے قول کی طرف مائل ہیں اس لیے حدیث یہاں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت خزیفہ نے ایک آدمی کو کہ وہ اس رکو اور سجود کمپلیٹ نہیں کرتا بلکہ مرگی کی طرح چونچیں مار رہا در در در در در در, در, در اور سمجھئے کہ نماز میں اتمنان سے نماز نہیں پڑھ رہا تو انہوں نے کہا اس آدمی کو کہ ماں صلیتا تیری نماز ہوئی نہیں ہے اور اگر تو اسی طرح مرا تو فطرت محمدیہ کے علاوہ پر مرے گا اسی طرح مرا یعنی اگر تو پوری زندگی ایسی نمازیں پڑھتا رہا تو تیری نمازیں ہوئی ہی نہیں ہیں اللہ پاک قبول ہی نہیں کریں گے تیری نمازوں کو اور تجھے کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا تیری نماز ہی کاؤنٹ نہیں ہوگی اور تو اللہ کے پاس جائے گا تو تیری نمازوں کا حساب باقی رہے گا اس لیے تو رکو صحیح کر سجدہ صحیح کر اطمینان سے رکو کر اطمینان سے سجدہ کر یہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت فرمائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استلال کرتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے استلال کر سکتے ہیں کیونکہ فطرت معنی تم نے یہاں فرض کے لیے لیکن فطرت جو ہے کبھی کبھی سنت کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے خمس من الفطرا پانچ چیزیں فطری ہیں اور وہاں فطرت سے مراد سنت لی گئی ہے قاضی بی رحمت اللہ علیہ نے وہاں لکھا ہے الفطرہ سنت القدیمہ اللہی اختار اللہ وہ تفقت آ رہی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں تو وہاں فطرت کے معنی سنت کے لیے ہیں تو, تو فطرت کے علاوہ پر مڑے گا یعنی سنت طریقے کے علاوہ پر مڑے گا اس سے امام ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں لیکن امام شافی کہتے ہیں ماں صلیتا سے استدلال کرتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی یعنی تیری تیرا فرض چھوٹ گیا نماز فاسد ہو گئی بہرحال دونوں اما اس سے استدلال کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ رکو صحیح کرنا چاہیے بعض مرتبہ آدمی مجمے میں ہو مسجد میں ہو تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ذرا آرام سے اطمینان سے نماز پڑتا ہے لیکن اپنے گھر میں ہو اکیلا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دھر در در در مارتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجمے میں نماز پڑتا ہے تو بہت اچھی نماز پڑتا ہے اکیلا نماز پڑتا ہے تو بہت اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہا ابدی حکن یہ میرا پکا بندہ ہے کہ جب مجمے میں ہو مسجد میں ہو تو بھی اطمینان سے نماز پڑھتا ہے گھر میں اکیلا ہو آفس میں ہو کام پر ہو جاب پر ہو تو بھی اطمینان سے رکو سدہ کرتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے اور سمجھئے صحیح بندہ ہے پکا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتا ہے ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو رکو ٹھیک کرے سجدہ ٹھیک کرے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں دھڑا دھڑ پہنچے مار لے یہ سمجھیے کہ فرمایا ہے اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری نماز صحیح ہو فاسد نہ ہو جائے رکو بھی صحیح ہو سجدہ بھی صحیح ہو باب و استفاعی ظہر رکو یہ باب کمر سیدھی رکھنے کے بیان میں رکو کے اندر وقال ابو حمید فی نبی و صلی اللہ علیہ وسلم تم حضور نے رکوع فرمایا اور اپنی کمر جھکا دی حصر کے معنی امال دوسرے کے معنی کہتے ہیں کسرہ اپنی کمر بہت زیادہ جھکا دی اور ایک دم جھکے رکو کرتے ہو اور نہائید خشو خضو کے ساتھ بہت عمدہ رکوع ادا فرمایا باب حدی اتمام رکوع والاعتدال فیہ والتمانینتی یہ باب رکوع کمپلیٹ کرنے کی لیمٹ کا بیان رکوع میں اعتدال اور مدرسی اختیار کرنے اور اعتدال کے بیان میں اور تمانینت اور اتمنان اور چین سکون سے رکوع کرنے کے بیان میں حدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبہ قال اخبران الحکم عن ابن نبی لیلہ عن البراہ قال کان رکوع النبی صلی اللہ عليه وسلم وسجودہ و بین السجدتین و ایلا رفع من الرکوع ما خل القیام والرکوع قریبا من السبائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور سجدوں کے بیچ میں آپ کا ٹھہرنا اور جب سجدے اور جب رکوع سے آپ سر اٹھائیں یعنی قوما کریں تو یہ سب تقریباً برابر سرابر تھا سوائے قیام اور قرو کے یعنی قیام میں تو قرآت ہوتی ہے اور کوود میں اتہیات اور دروش شریف اور دعا پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو ایک طرف رہنے دو اس کے علاوہ رکو سجدہ اور رکو سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا حمیدہ الحمد اور دونوں سجدے کے بیچ میں ایک سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھے بیٹھک ہوتی ہے بین سجدین اس کو جلسہ کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں کہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ آپ کا قوما اور آپ کا جلسہ یہ چار چیزیں تقریباً برابر سرابر تھی تقریباً برابر سرابر تھی کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ان میں فرق نہیں تھا اگر رکو ایک منٹ کا تو سجدہ بھی ایک منٹ کا قوما بھی ایک منٹ کا جلسہ بھی بینست سجدتیں بھی ایک منٹ کا یہ ایک منٹ نہیں تو 50 second 40 second کیونکہ قریباً منٹ سواہ کا ایکزاکٹ سیم تو نہیں کہا لیکن نیرلی سیم سیم تھا تو حضور کا رکو میں بھی تین تصمیح پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور قومہ کے اندر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ مغفرلی ورمنی و عافنی ورژنی وجبنی یہ سن نوافل کے اندر پڑا کرتے تھے تو چونکہ یہ تھوڑا تھوڑا مختصر مختصر ذکر حضور کرتے تھے ان میں اس لیے حضور کے یہ ارکان تقریباً برابر سرابر ہوتی تھے اگر ہم لوگ اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہمارا رکو اور سجدہ تو شاید لمبا ہوگا لیکن قومہ اور جلسہ ہمارا بہت مختصر ہوگا کیونکہ ہم دھڑا دڑھ رکو سے سجدے کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تو یہ نہ ہونا چاہیے جس طرح رکو اطمینان سے ہو سجدہ اطمینان سے ہو قوما بھی اطمینان سے ہونا چاہیے جلسہ بھی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر گویا کے سمجھایا ہے آگے باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللذی لا يتم رکوعہ یہ باب اس بیان میں کہ ایک آدمی نے اپنا رکو برابر کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نماز دہرانے کا حکم دیا کہ واپس اپنی نماز پڑھو چنانچہ حدیث پیش کر رہے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے ایک آدمی اندر آیا اس نے نماز پڑھی پھر وہ آ کر سلام کر کے حضور کے پاس بیٹھ گیا تو حضور نے اس کو سلام کا جواب دیا اور کہا واپس جا اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں چنانچہ اس نے نماز پڑھی پھر آیا پھر سلام کر کے بیٹھ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا دوبارہ اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی تین بار ایسا ہوا تو وہ آدمی کہنے لگا بَعَسَكَ بِالحقِّ مَا غَيْرَهُ قسم خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس کے علاوہ اور اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا یہ سب سے اچھی نماز ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں اب آپ ہی مجھے سکھائیے کہ میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں مجھے کیا سیکھنا ہے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداکر علی جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تقویر تحریمہ کہ ثم اقرا ما تيسر معك من القران پھر جو کچھ قرآن تو ایزی لی تلاوت کر سکے اس کی تلاوت کر ثم حتى تطمئن راكعا پھر رکو کر یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تو مطمئن ہو جائے اور چین والا ہو جائے ثم ارفع حتى تعتدل قائما پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے معتدل انداز میں اور بالکل ٹھیک ٹھاک سے کھڑا کر یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ تیرا سجدہ ہو جائے تم مرفا حتہ تتم ان پھر اپنا سر اٹھا حتہ کہ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے ثم مسجود حتا تتم ان پھر سجدے میں جا ہٹا کے تو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کر لے تم مفعی کا پھی صلاحی کا پھر ایسا ہی کر تو اپنی ساری نماز کے اندر تو اس میں اس نے قرآن شریف بھی پڑھا تھا اور رکو سجدہ بھی کیا تھا لیکن مستیک جو تھی وہ اس کی یہ تھی کہ اس نے اطمینان سے سارے ارکان ادا نہیں کیے تھے تیزی کے ساتھ ادا کیے تھے تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنی نماز واپس اس سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے استعلال کیا کہ اطمینان سے نماز پڑھنا فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی حنفیہ میں سے ابو الحسن کرخی نے بھی اس سے استعلال کیا کہ اطمینان سے پڑھنا واجب ہے ورنہ ترک واجب کا گنا ہوگا اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اطمینان سے نماز پڑھنا سنت ہے مصنون ہے حضور نے اسے جو نماز پڑھوائی دوبارہ وہ تعلیم کے لیے تاکہ بار بار اس طرح کرانے نہ سے وہ اچھی طرح سیکھ جائے اس لیے نہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی تھی وہ نماز اول تو فرض تھی نہیں نفل نماز تھی تحت المسجد تھی اس نے پڑھی تھی حضور تو بیٹھے ہوئے تھے وہ مسجد میں آیا تیت المسجد پڑھ کے حضور کے پاس آیا تھا تو وہ نفل نماز نہیں تھی حضور چاہتے تھے کہ اس کو سکھائے اس لیے اس کو دوبارہ پڑھانے کا حکم دیا اس لیے نہیں کہ اس کے کوئی فرض چھوٹ گیا تھا اس لیے دوبارہ پڑھوایا بلکہ بعض مرتبہ سنت چھوٹنے پر بھی دوبارہ پڑھوا سکتے ہیں کہ تمہاری یہ سنت ادا نہیں ہوئی پڑھ لو اس کو دوبارہ لکھا ہے اگر کسی نماز میں فرض چھوٹ گیا ہو تو اس کو دوبارہ پڑھنا فرض اور اگر واجب چھوٹ گیا ہو تو دوبارہ پڑھنا واجب اور اگر سنت چھوٹ گیا ہو تو دوبارہ اس کو پڑھ لینا ریپیٹ کرنا یہ سنت کوئی مستحب چھوٹ گیا ہو تو اس کو ریپیٹ کرنا مستحب تو اس لیے جیسا سمجھ یہ کہ وہ ہے اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے آگے بابو دعا پھر رکوڑ میں دعا کیا پڑنی ہے مشہور دعا ہے سبحان ربی عظیم یہاں حضرت عائشہ ایک اور دعا نقل کر رہی ہیں قالت کانن صلی اللہ رب ہم اللہ مغفرلی رکو سجدے کے اندر یہ کہ کہا کرتے تھے اے ہمارے رب اے اللہ تیری تی ذات تی تی تی تی تی پاک ہے تیری تعریف کے ساتھ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اے اللہ میری مغفرت کر دے رکو سجدی میں نوافل کے اندر اس طرح دعا کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے ویسے دوسری روایت کے اندر وارد ہوا کہ جب قرآن شریف کے اندر آیت اتری فسب بسم الربک العظیم تو حضور نے فرمایا ایجا فی رقو اور جب آیت اتری سب اسم ربا تو حضور نے فرمایا ایجا فی سجم کہ العظیم کی صفت رقو میں استعمال کرو اور العلیٰ کی صفت سجدے کے اندر استعمال کرو اس لیے سبحان ربی العظیم رکو میں کہتے ہیں اور سبحان ربی العلیٰ سجدے کے اندر کہتے ہیں وہ وہاں پر والد ہوا ہے آگے بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے اگر اللہ نے چاہا واخرداوان الحمد الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد والی الا سُبحان اللہ تب علی اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مدن النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذريته وآهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل دا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين یار حمر الرحمین محاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مففرت بخشش فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پر و عالم پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت کی مففرت اور بخش فرما یارحمرحمین ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما صوراط مستقیم پر استقامت نصیف فرما ایمان کی حلاوت نصیف فرما ذکر کی لذت نصیب فرما اپنے معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اور محبت نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت سچا عشق نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنت طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما ذکر فکر کی توفیق نصیب فرما ہماری نوجوان نسلوں پر بھی رحم فرما انہیں نیک اور صالح اور دیندار بنا اللہ انہیں پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام نصیب اللہ ہمارے گھروں میں مستورات کو بھی پابندی سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے پردگی کا ماحول ختم فرما حیا اور شرم والا ماحول پیدا فرما یا اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے سبک دوشی اور چھٹکارا نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندینا اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما جن کی اولاد باغی تاغی فرمان ہو گئی انہیں ہدایت نصیب فرما ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما مسلمان جہاں کئی مظلوم ہیں مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما پوری دنیا میں امن اور چین اور سکون نصیب فرما پوری انسانیت پر رحم فرما اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اپنوں کو بھی ہدایت نصیب فرما غیروں کو بھی ہدایت نصیب فرما اسلام کا بول بھالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت اور غلبہ نصیب فرما یار ہمراہین مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما آخری گھڑی آئے تو کل ما ایمان والی اچھی موت نصیب فرما موت اور معبادل موت کے مراحل کو آسان فرما قبر کی سختیوں میں مدد فرما یا اللہ وہاں کی پرائی سے حفاظت فرما قبر کو خوشادہ فرما میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما حوض کا پانی نصیب فرما میزان عمل پر مدد فرما حساب کتاب آسان فرما پلس رات پر سے گزرنا آسان فرما جنت الفردوس نصیب فرما ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں قبول فرما یا اللہ حاضرین مجشرکاء دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے نیک تمنائیں ہیں تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما ہر خیر سے ہمیں مال مال فرما ہر شر سے حفاظت فرما ہر وہ خیر عطا فرما جو تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اور ہر وہ شر سے پناہ نصیب فرما جس سے انہوں نے تیری پناہ مانگی ہے ربنا تقبل منا ان کانت جميع الالهيم وطلب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ و سلام سیغِ قرآنی سلام على عبادي الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل محمد مقرب عند الله رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد ورضى عن اهل بيته وصحبه بعده وبدا اللهم على محمد عبادك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجی <سؤال> اللہ محمد المر محمد ناری ابراہیم محمد انارکناہیمارکن ابراہیم اللہ <سؤال> محمد اللہ مبام محمد مبارکبراہیم عالم ابراہیم کا مجیب اللہ ابراہیم عالم ابراہیم نے کامیر اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كلام محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركنا محمد النبي وعلى ال محمد محمد النبي كما باركنا على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل محمد عبدك محمد اللهم محمد وعلى ال محمد صلاتا تكرم رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطيه الوسيله الفضيل المقام المحمود الذي وعدته قومي ورسولا عن امتي وصل على من النبيين والصالحين يا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى اله وصحبه محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم كما باركت على ابراهيم وعلى اله وصحبه وسلم انك حميد مجيد اللهم صل معهم اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما باركت على ابراهيم وعلى اله وصحبه وسلم انك صلوات الله وسلامه على محمد النبي الامي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاته على محمد محمد كما جعلت على ابراهيم وعلى محمد انك حميد مجيد محمد نبی و رحمۃ اللہ التحيات <تصفح> لله طيبات الصلوات لله السلام عليكم ايها الله وبركاته السلام علينا وعلى الله الصالحين اشهدوا ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا التحيات والبركات والسلامات طيبات لله سلام عليك ايها الله وبركاته السلام علينا وعلى الله الصالحين اشهدوا ان لا الله واشهد ان محمدا عبده بسم الله وبالله تحيات لله والصلوات السلام عليكم ايها الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهدوا ان محمد اسأل الجنة من النار. السلام علیکم عباد اللہ اللہ لنا اللہ بسم اللہ نبی وحمۃ اللہ ذکی السّلام السلام علیہ الحمۃ اللہ شیت محمد الله. السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکات اللہ, السلام علينا عباد اللہ, أشهد ان اللہ رسول بسم اللہ وسلام رسول اللہ